أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثٍ فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إِلَّا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إِلَّا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِي الرَّحْمَانُ بِدُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون لد خل جنا کالیا ل قومی آلمون با غفر علی ربی و جالنی من المکر وما انزل عالا قومی ممبادی منجن من دنسماں من وماں کنہ منزلین انکانت اللہ سہتوں واحد و اداحم خامدون یا حسرتن عالل عباد مایاتی مر رسول ان اللہ کانو بھی علم یورو کم اہلک نہ لا قرون و كل کل جميع لدينا محضرون مقصد سور یاسین کا نفی شفاعت قہریہ کی دلائل نقلیہ کے ذریعے شفاعت قہریہ مشرقین کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جنہیں اللہ کے بغیر عالیہ کہتے ہیں اور یہ ہمارے مددگار ہیں اور اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں اور یہ اللہ کے چہیتے ہیں کہ اس دور میں لات منات اور عزا کو بنایا تھا اور آج اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اور یہ ہمیں ہماری سفارش کریں گے اور یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے یہ اگر مشرقین کے یہ قصے کہانیاں یہ آپ کہیں پہ سنیں تو مشرقین کا یہ عقیدہ ہے ہمارے یہ یہ عالحہ اور یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے اور یہ ہماری سفارش کریں گے اور آپ مشرقین کے یہ قصے کہانیاں یہ سنیں گے شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرید جب وہ مرا فرشتے اس سے قبر میں سوالات پوچھ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں اور طرح طرح کے یہ قصے کہانیاں یہ بنائے ہیں صورت میں شفاعت قہریہ کی نفی ہے یہ کہ اللہ سے کوئی کسی کو بظور چھوڑا نہیں سکتا اور قرآن شفاعت قہری کی نفی کرتا ہے جب کہ ازنی وہ شرائط کے ساتھ وہ ثابت ہے قرآن سے سورت مکی صورت ہے اور مکی سورتوں میں جو مقاصد اربعہ ہیں تو وہ قرآن ذکر کرتا ہے اس صورت میں بھی مقاصد اربعہ یہ ذکر کیے گئے ہیں توحید رسالت اور قرآن کی سچائی اور ایمان بالآخرہ توحید پر عدل عقلیہ یہ ذکر کیے گئے ہیں اس بات آخرت اس بات رسالت اور قرآن کی صداقت اور سچائی یہ پہلے رکو میں یہ چاروں مقاصد یہ ذکر کیے گئے یہ اب اس رکو میں یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جس میں تین پیغمبروں کا ذکر ہے اور ان پیغمبروں کا ایک تابے دار ہے صاحب یاسین جس نے مسل توحید مانا ہے مسل توحید تسلیم کیا ہے تو قرآن ان سے شفاعت قہریہ کی اس واقعے کے ذریعے رد شرک کر رہا ہے اور صاحب یاسین کے واقعے سے کہ اس نے کس کمال سے مسئلہ توحید بیان کیا ہے اور رد شرک کیا ہے اور خصوصاً قہریہ کی نفی اور تردید کی ہے یہاں پر یہ واقعہ یہ, یہ قرآن نے ذکر کیا ہے یہ واقعہ کس جگہ کا ہے کس زمانے کا ہے یہ بات یقین سے نہیں بتائی جا سکتی عام طور پہ مفسرین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ یہ شہر انتاکیا ہے انتاکیا کا واقعہ ہے اور انتاکیا یہ ترکی اور شام ان علاقوں کے قریب یہ ایک علاقہ ہے تو ایک تو اس میں اختلاف ہے حافظ ابن کثیر نے اور اس میں بھی اختلاف ہے یہ جی کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابے دار تھے اور ان کے رسول تھے یعنی ان کے شاگرد اور ان کا پیغام لے کر یہ گئے تھے کسی علاقے میں یا یہ مستقل اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے یہ قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے کیونکہ ان کے ساتھ یہ قوم کا یہ انداز بیان اس سے پتہ چلتا ہے جیسے دیگر پیغمبروں کے ساتھ ان کی اقوام کا وہ مکالمہ قرآن ذکر کرتا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ اسی طرز کا مکالمہ یہ ان پیغمبروں کے ساتھ بھی ہے حافظ ابن کثیر نے یہ بات کہ یہ انتاکیا کا واقعہ ہے تو حافظ ابن کثیر نے تین وجوہات ذکر کیے ہیں جی کہ یہ کا واقعہ نہیں ہو سکتا ایک وجہ ابن کثیر نے یہ ذکر کی ہے کہ اس واقعے کے آخر میں یہ آتا ہے کہ اس واقعے اس بستی کو یہ جی اللہ نے ہلاک کیا ہے اور اللہ نے تباہ کیا ہے پوری بستی کو تو ایک جس علاقے پر اللہ نے جس بستی پر اللہ نے عمومی عذاب نازل کیا ہے اور پوری بستی کو ملیا میٹ کیا ہے تو عذاب کے بعد وہ علاقہ وہ بستی دوبارہ آباد نہیں ہوئی حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ کیسر روم کی طرف خط بھیجا تھا دحیت القلبی کے ذریعے یت القلبی صحابی ہے دہیت القلبی کے ذریعے جب کیسر روم کو جو خط بیجا تھا تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ کیسر روم یہ اس وقت انتاکیا شہر میں تھا تو حالانکہ اس بستی پر عذاب نازل ہوا ہے تو وہ شہر آباد کیسے رہا کہ روم اتنا بڑا بادشاہ اس شہر میں ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ اس بستی کو اللہ نے پوری بستی کو ہلاک کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسل تھے تو ابن کثیر ذکر کرتا ہے کہ تو کے نزول کے بعد پوری بستی کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا ٹھیک ہے جزوی طور پر ہلاکتیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں لیکن پوری بستیوں کو جیسے قوم عاد قوم سموت قوم لوت تو یہ تورات کے نزول سے پہلے ہوئے ہیں اور ایسے پوری بستی کو سفے ہستی سے مٹانا یہ تورات کے نزول کے بعد ایسا نہیں ہوا تو اسی لیے یہ واقعہ یہ تورات کے نزول سے پہلے کا نظر آتا ہے یہ آسان بات یہ ہے کہ قرآن نے جس چیز کی اب اس جگہ کا تعین نہیں کیا کہ یہ کون سا کون سی جگہ ہے زمانے کا تعین نہیں کیا کہ یہ تورات سے پہلے ہے تورات کے بعد ہے حضرت عیسیٰ کے رسل ہیں کس زمانے کے پیغمبر ہیں بس قرآن نے اتنی بات بتا دی کہ ایک بستی تھی جس کی طرف پہلے دو پیغمبر بھیجے گئے جب ان کی بات کو لوگوں نے نہیں مانا تو تیسرے پیغمبر کے ذریعے اللہ نے ان کی تائید کی ہے اور ایک ایک وقت میں مختلف پیغمبر یہ ایک ایک بستی کی طرف پہلے پہلے بھیجے گئے تھے پھر جب ان تینوں پیغمبروں کی بات وہ نہیں مانی گئی اور بستی والے ان کے قتل کے درپے ہو گئے تو قرآن یہاں پہ ذکر کرتا ہے وجہ پیغمبروں کی دعوت کو ایک شخص نے مانا ہے اور ایک غریب فقیر شخص ہے وہ شہر کے کنارے سے اور بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور انہوں نے ان پیغمبروں سے کہا جب اسے پتا چلا کہ لوگوں نے پتھر اٹھائے ہیں اور ان پیغمبروں کو قتل کر رہے ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا ہے انہیں قتل کرنے کا تو وہ بہادر شخص جس کو قرآن نے رجل کہا ہے کہ مرد تھا مرد وہ آیا اور ان پیغمبروں کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ کھڑا ہے اور اس نے قوم کے سامنے حق بیان کیا کہ ان لوگوں کی بات مانو اتبع المرسلین اور اور یہاں پہ دعوت کا وہ طریقہ وہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ دعوت کیسے دینی ہے اور حق کے اصول کیا ہیں دعوت کن لوگوں کی ماننی چاہیے قرآن نے یہاں پہ اور دعوت کس چیز کی دینی چاہیے قوم نے جب یہ دیکھا کہ اچھا ہم تو ان کی بات نہیں مان رہے تھے اور ہم تو انہیں مارنا چاہتے تھے یہ کہاں سے آٹپک پڑا لوگوں نے اسے بھی یہ آنن فانن شہید کر دیا عام طور پہ محدسین حدیث کی کتابوں میں جب باب باندھتے ہیں روایات میں جو اس کا تذکرہ آتا ہے تو صاحب یاسین کے نام سے آتا ہے مفسرین نے یہاں پہ اس کا نام حبیب نجار ذکر کیا ہے لیکن یہ قرآن نے یہ نام یہ ذکر نہیں کیا اور اسی طرح مبہم چھوڑنا یہ اچھا ہے باقی ماندہ ان رسولوں کے ساتھ یہ قوم نے کیا معاملہ کیا تو قرآن نے اس کی بھی وضاحت نہیں کی اور اس واقعے کے آخر میں بلاخر عذاب آیا اور ایک ہی چیخ نے اور ایک ہی آواز نے اس پوری قوم کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا تو قرآن اسی واقعے کو ذکر کرتا ہے ودرب لہم مثلا اصحاب القریتی اور بیان کریں لہم ان کے لیے یعنی رسول اللہ کے جو مخاطب تھے مکہ والے وہ درب اور بیان کریں ان کے لیے مثلا ایک مثال اصحاب قریت یہ ان بستی والوں کی یہ از جا اہل مرسلون جب آئے اس بستی والوں کی طرف المرسلون وہ بھیجے گئے پیغمبر یہ عز جا اہل مرسلون جب آئے اس کی طرف المرسلون وہ بھیجے گئے پیغمبر اور کل درس کے اختتام میں, میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ واقعہ یہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں سورت کے آغاز میں اللہ نے پیغمبر سے کہا ان نقل منل کہ پیغمبر آپ اللہ کی بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جس طرح دیگر پیغمبروں کو میں نے بھیجا تھا وہ مرسلین کون تھے تو یہاں پہ قرآن چند مرسلین اور بھیجے ہوئے پیغمبروں کا واقعہ وہ ذکر کر رہا ہے تو اس میں اللہ کے پیغمبر کی رسالت کی صداقت ہے اور سچائی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں یہ اس واقعے میں رسول اللہ کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی بات سارے مانے دیکھیں ان پیغمبروں کو تین تین پیغمبر ایک بستی کی طرف آئے ہیں لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اس میں تخویف دنیاوی بھی ہے کہ اللہ نے حق سے انکار کرنے کی صورت میں دنیا میں بھی آزاب نازل کیا ہے قوموں پر رد شرک ہے اس بات توحید ہے اسی طرح پیغمبروں کے ساتھ اختلاف حق پرستوں کے ساتھ اختلاف کی جو بنیادی وجہ ہے وہ توحید ہے وہ ان کی طرف سے رد شرک ہے ہمیشہ پیغمبروں کے ساتھ اختلاف کی وجہ کوئی زمین کا تنازعہ نہیں ہے بلکہ وہ توحید ہے وہ حق کا بیان ہے اس واقعے میں دعوت کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل حق کون ہیں اہل حق کی کیا نشانیاں ہیں اور اہل حق وہ کس چیز کی طرف دعوت میں جو سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کیا جائے گا تو وہ مسئلہ کیا ہے اور اس واقعے میں دیگر فوائد بھی ہیں وہ جگہ جگہ ہم ذکر کریں گے اور اس میں شفات قہریہ پر بطور دلیل نقلی کے یہ واقعہ اردجا اہل مرسلون جب آئے اس بستی کی طرف اس بستی والوں کی طرف المرسلون وہ بھیجے گئے پیغمبر اذ ارسلنا نہ علیح جب بھیجا ہم نے ان کی طرف اسنئی دو پیغمبروں کو فکزبو تو جٹلایا ان لوگوں نے ان پیغمبروں کو فعززنا نہ تو ہم نے تائید کی ان دونوں پیغمبروں کی بیالسن ایک تیسرے پیغمبر کے ذریعے عززنا ہم نے مضبوط کیا ہم نے قوی کیا ان دو پیغمبروں کو ہم نے تائید کی ان دو پیغمبروں کی بثالسن ایک تیسرے پیغمبر کے ذریعے یعنی تیسرا بھی آیا فکالو ان نہ علئی تو کہا ان سب نے ان تینوں پیغمبروں نے ان نہ علئی بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی جانب سے اور حق پرس پہلے اپنی سند بیان کرتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں تو یہ میں اکیلے نہیں کر رہا بلکہ یہ بات یہ اللہ نے کہی ہے یہ بات اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے یہ بات صحابہ نے کہی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ یہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں یہ میں سنت سے بات کر رہا ہوں ان نہ سلون عبداللہ اللہ بن مبارک کہتے ہیں ال اسناد من الدین سند یہ دین میں سے ہے لناد القال منشا اماشا سند اگر نہ ہوتی تو جس کے جی میں جو آتا وہ کہتا وہ بکتا سند دین میں سے ہے اسی لیے ہر وہ حدیث وہ بیان کی جائے کہ جو سندن ثابت ہو قالو انا الم عرسل تو کہا انہوں نے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی جانب سے کالو تو کہا انہوں نے اور یہاں پہ ان کے اعتراضات ایک اعتراض مع انتم اللہ بشر مسلنا نہیں ہو تم یہ اللہ بشرم مسلنا مگر انسان ہماری طرح تم میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہماری طرح انسان ہو تم سے بھی یہ کہیں گے تم کوئی مولوی تو نہیں ہو تم کوئی درس نظامی کے فاضل تو نہیں ہو ہماری طرح ایک عام انسان ہو عام بندے ہو کیونکہ مولوی وہ تو ایک الگ مخلوق ہے اور وہ تو لوگ تو اسے انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں کالمان تم اللہ بشرم مسلنا تم پر بھی یہ اعتراض کریں گے کہ تم نے صرف نحوہ تو نہیں پڑھا تم نے منطق اور فلسفہ تو نہیں پڑھا یعنی اگر یہ قرآن کسی کو علم نظر آتا ہی نہیں اس دور میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح بندے ہو ہماری طرح انسان ہو تم میں کون سی ایسی خاص بات ہے تم سے بھی یہ کہیں گے تم سے اگر کہیں تو اس پر برا نہ مناؤ اور کہ اس پر اپنا کام چھوڑ مت بیٹھنا ماں انتم اللہ بشر مسلنا پیغمبروں کے بلکہ ہمیشہ ہر دور میں لوگوں کی زبانوں سے اللہ کی ذات نہیں بچی پیغمبر نہیں بچے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں ما نج اللہ رسول معن ملسانی مل وراء فقی انا لوگوں کی زبانوں سے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نہیں بچے میں کیا چیز ہوں قالو ما تم اللہ بشرم مثلنا نہیں ہو تم مگر بندے ہماری طرح ہماری طرح انسان ہو تم میں کون سی ایسی خاص بات ہے ایک اعتراض دوسرا کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے الرحمن من الرحمان اللہ کو مانتے تھے اسی لیے تو یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ مان ضل الرحمان و ان اور نہیں بھیجی مہروبان ذات نے اللہ کو رحمان کی صفت سے جانتے تھے اور نہیں بھیجی اور نہیں بھیجا مہروبان ذات نے منشئی ان کوئی مسئلہ توحید کا اور رحمان ذات نے ایسی کوئی چیز نہیں بھیجی یعنی تم رحمان کا نام استعمال کر رہے ہو تم اللہ کے نام سے یہ اپنا سودا بیچ رہے ہو یعنی اللہ کو مانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تمہاری اس بات پر کوئی صنعت کوئی دلیل ہے نہیں تم صرف اللہ کا نام استعمال کرتے ہو اور اپنی بات پھیلا رہے ہو تم سے بھی یہ کہیں گے تمہارے پاس کوئی دلیل نام کی کوئی شے ہے نہیں حالانکہ تم قرآن بیان کرو گے حدیث بیان کرو گے لیکن انکار کریں گے تیسرا، ان انتم اللہ نہیں ہو ہو مگر تم تم بولنے والے جھوٹ بولتے ہو. تم سے بھی کہیں گے تمہاری بات میں کوئی سچائی ہے نہیں جھوٹے ہو تو ایسا نہیں کہ تم ہتھیار پھینک دو اور کہو کہ یہ لوگ تو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں تم سے پہلے کہ جن کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں انہیں جھوٹا کہا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب تک ایک شخص نے ایک مسلمان نے قرآن نہیں پڑا وہ تبلیغ نہیں کر سکتا وہ دعوت نہیں دے سکتا لوگوں کو بعض لوگ بچارے دعوت و تبلیغ کا نام لیتے ہیں لیکن قرآن سے بے خبر ہیں اسی لیے وہ تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتے ان انت مل تقدی نہیں ہو مگر تم جھوٹے پیغمبر کیا کہتے ہیں ربنا رب نا الیکم لمرسلون تو کہا ان پیغمبروں نے رب ہمارا یا وہ جانتا ہے ان نہ لمرسلون وہی بات اب زیادہ تاکیتی الفاظ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں پہلے کہا تھا کہ نہ علی کم ارسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اب یہاں پہ مزید لام تاکید وہ داخل کیا ہے رب ہمارا یعلم و وہ جانتا ہے ان نہ علیہ کم بے شک ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے گئے ہیں ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے رہی تمہارے ماننے نہ ماننے کی بات ہمارا کام صرف حق پہنچانا ہے باقی تم مانو تمہاری مرضی نہیں مانتے تمہاری مرضی ہمارا کام تم سے منوانا نہیں ہے بلاگ المبین بعض ہمارے ساتھی وہ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی طلب کرتے ہیں لیکن لوگ ایسی باتیں بناتے ہیں اور الٹا یہ باتیں کہتے ہیں قرآن یہ پڑھو صحیح معنوں میں پڑھو قرآن کہتا ہے تمہارا کام صرف بلاغ مبین ہے لوگوں کو حق پہنچانا ہے واضح طور پہ باقی کسی سے منوانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں فائن نما علی کل بلاغ و الحساب تم پر صرف حق کا پہنچانا ہے اور جہاں تک حساب کی بات ہے وہ اللہ کے ذمے ہے وما علین البلاغ المبین اور نہیں ہے ہمارے ذمے یہ البلاغ المبین مگر پہنچانا واضح وضاحت کے ساتھ حق پہنچانا یہی ہماری ذمہ داری ہے قالو یہ اگلا اعتراض ہے چوتا یہ قالو انہوں نے کہا انا ترنا بیکم بے شک ہم پر نحوست پڑی ہے بےکم تمہاری وجہ سے یعنی جب سے تم آئے ہو تم لوگوں کی وجہ سے ہم پر نہوستیں آن پڑی ہیں تم سے پہلے کتنی اطمینان کی زندگی ہم بسر کر رہے تھے اور کتنی خوشحالی تھی لیکن جب سے تم لوگوں کے قدم یہاں پہ پڑے ہیں ہم نے کسی اچھے دن کا منہ نہیں دیکھا تم سے بھی یہ کہیں گے کہ تمہارے آنے سے پہلے یہاں پہ کتنا اتفاق تھا تم نے یہ شر کی باتیں یہ بیان کرنا شروع کی ہے باپ کو بیٹے سے لڑا دیا بیوی کو شوہر سے لڑا دیا تم پر بھی یہ الزامات یہ عائد کریں گے لیکن یاد رکھو تم سے جو اعلیٰ اور بڑے برتر لوگ تھے یہ الزامات یہ ان پر عائد کیے گئے ہیں تو یہ نحوست ہم پر تمہاری وجہ سے یہ آن پڑی ہے یہ ان پیغمبروں سے بھی کہا جو صاحب یاسین کے زمانے میں بھیجے گئے تھے اس سے پہلے ہم نے سورہ نمل میں آیت نمبر سینتالیس میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم قوم سمود نے کہا تھا قالت التوئر نا بے کا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں وہ بے مم اور تمہارے ساتھیوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں صالح علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا تھا جو یہاں پہ ان پیغمبروں کا ہے حضرت صالح نے بھی کہا تھا تمہاری یہ نحوس یہ اللہ کے ہاں ہے یعنی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے بل ان قوم تفتنون تم لوگ خود فتنے میں مبتلا ہو کبتیوں نے بھی فرعون نے بھی اور فرعون کے تابے داروں نے بھی حضرت موسا سے یہ کہا تھا سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اکتیس میں گزرا تھا وہ انتصب ہم سی اتویت تو موسا انہیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو حضرت موسا کو منحوس کہتے اور جو ان کے تابے دار ہیں اور یہ ہمیشہ حق پرستوں سے یہ کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرقین یہی کہتے تھے کہ شتت تشملنا وفرقت جماعتنا یا محمد تمہاری وجہ سے ہماری جماعت وہ تقسیم ہوئی ہے اور ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تمہارے آنے سے پہلے کتنا اتفاق تھا لیکن تم نے ہماری جماعت میں تقسیم پیدا کر دی اور یہ تتر نا تتر دراصل یہ تیر سے ماخوذ ہے دراصل زمانے جاہلیت میں عرب یہ پرندوں سے یہ اپنی قسمتیں معلوم کرتے تھے ایک شخص جو بھی کام کرتا تو وہ آتا ایک درخت کے پاس درخت میں پرندے بیٹھے ہوتے تو اگر وہ پرندہ اور اس پرندے کو وہ اڑاتا وہ اگر دائیں طرف چلا جاتا تو کہتا کہ چلو کام ہوگا اور کام اچھا ہے اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو کہتا نہیں بس یہ سفر میرے لیے اچھا نہیں ہے اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے یہ آج بھی ہمارے ہاں وہی مشرقین کا وہی زمانے جاہلیت کے وہی نظریات ہیں ہمارے ہاں بھی کسی نے لوگوں کو آپ عام طور پہ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ آج میں فلان کے منہ پہ اٹھا ہوں آج فلان کی وہ منہوس شکل دیکھی ہے اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتا ہے اور وہ جاہلیت کی باتیں وہ کرتا ہے کہ آج میں پہلی نظر میری گھدے پر پڑی ہے تو کسی نے کتے کو منہوس بنایا ہے تو کسی نے گدے کو منہوس بنایا ہے تو کسی نے کوے کو منہوس بنایا ہے کوا اگر ٹینکی پہ وہ کائیں کائیں کر رہا ہے تو یہ اس سے بھی طرح طرح کے عقیدے اس نے وابستہ کیے ہیں اور یہ زمانے جاہلیت کے وہ نظریات تھے بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسین سواد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جنت میں ستر ہزار لوگ یہ بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کون لوگ ہیں <coughs> تو دیگر صفات بھی ہیں ان میں سے ایک صفت ان لوگوں کی یہ آتی ہے لایترون یہ لوگ یہ بدفالی نہیں پکڑتے تھے یہ کسی چیز کو کسی دن کو منہوس قرار نہیں دیتے تھے کہ یہ فلاں دن یہ منحوس ہے یا یہ فلاں چیز یہ منحوس ہے لا یترون اسی لیے بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادوا بیماری ایک سے دوسرے میں تجاوز نہیں کرتی ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی ولا احتیاط اور چیز ہے لیکن بیماری یہ ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی ولا اور نہ ہی یہ بدشگونی اور بدفالی ہے کہ آج میں فلاں کے منہ پہ اٹھا ہوں اور آج میں فلاں کے چہرے کو میں نے دیکھا ہے اسی لیے بدشگونی اور بدفالی یہ اسلام میں نہیں ہے ہاں نیک فال ہے مثلا کسی شخص کا نام ہے اچھا نام ہے تو آپ اس سے نیک فال وہ لے سکتے ہیں مثلاً یہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے جیسے ہدیبیہ کا واقعہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ وہ ذکر کیا ہے کہ جب مشرقین کا ایک سردار آیا اس سے بات نہیں بنی دوسرا آیا اس سے بات نہیں بنی تو آخر میں جب سہیل آیا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا تو اللہ کے پیغمبر نے سہیل کے نام سے اچھا فال لیا ہے اور کہا سہل المر سہیل سہل سہل آسان کو کہتے ہیں اب کام آسان ہوا یعنی اب بات بن سکے گی اور پھر یقیناً اس کے ساتھ وہ صلح وہ ہو گئی اور وہ معاہدہ وہ لکھا گیا تو نیک فال آپ لے سکتے ہیں مثلاً کہ آپ کسی کام کا آغاز کر رہے ہیں تو اگر آپ کے سامنے کوئی اور کسی کوئی شخص آ جائے کہ جس کو آپ منحوس کہتے ہیں تو محسوت یہ چیزیں نہیں ہیں ہاں اگر کوئی اچھا شخص آ جائے تو آپ اس اچھے شخص سے نیک فال بولے سکتے ہیں مثلاً اس کا نام وہ اچھا ہے خوبصورت ہے یا وہ شخص ایسا ہے کہ جو نیک شخص ہے تو آپ اس سے نیک فال بولے لے سکتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے اور باقی ماندہ یہ نحوست اور یہ عقیدے اور یہ نظریات یہ نہیں ہیں تو انہوں نے یہ کہا ان نہ تطیر اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پرندوں کو ان کے گھونسلے میں چھوڑو تو بعض لوگوں نے اس کا ظاہری معنی لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں سے نہ اڑاؤ ٹھیک ہے یہ معنی بھی مراد ہے لیکن امام شافی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اس حدیث میں رسول اللہ نے زمان جاہلیت کے اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ پرندوں کو گھونسلوں سے اڑاتے تھے اور اس سے اپنی قسمت معلوم کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا پر اندوں کو اپنی قسمت آزمائی کے لیے گونسلوں سے نہ اڑایا کرو کہ دائیں طرف چلا جائے تو ایک عقیدہ اور بائیں طرف چلا جائے تو دوسرا عقیدہ نہیں یہ کام نہ کرویہ تطیرنا بکم تو انہوں نے کہا کہ بے شک نہوست پڑی ہے ہم پر تمہاری وجہ سے لم لم تن لنرجمنکم جمن کہ اگر تم منع نہیں ہوئے اپنی بات سے کہ اگر اپنی اس دعوت سے اور اپنی ان باتوں سے تم لوگ منا نہیں ہوئے لنرجمن تو ضرور ہم رجم کر دیں گے تمہیں سنگسار کر دیں گے تمہیں ہمیشہ حق پرستوں کو کہ ان جیسی باتوں سے ڈرایا گیا ہے اخ پرستوں کو ان جیسی باتوں سے ڈرایا گیا ہے اور یہ جو بتفالی ہے جی اس پر بہت سارے واقعات علامہ ابن قیم نے مفتاح دار سا میں اس پر کافی تفصیل کی ہے یہ جو بدفالی اور بدشگونی یہ جو اس قسم کے نظریات ہیں اسی طرح ابن حجر نے فتح الباری میں امام نووی نے شرح مسلم میں انہوں نے کافی وضاحت اس پر کی ہے علامہ ابن قیم نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک بادشاہ نے وہ ایک سفر پر جا رہا تھا تو راستے میں ایک, ایک کانے شخص کو دیکھا اس نے جس کی ایک آنکھ جو ہے وہ معذور تھی اور وہ بادشاہ وہ کانے شخص کو منحوس سمجھتا تھا تو وہ سفر پر جا رہا ہے تو اس سامنے ایک کانا شخص جو ہے وہ اس کے سامنے وہ آیا آعور تو بادشاہ نے کہا یہ کس منہوس پر نظر پڑی ہے اور سپاہیوں سے کہا کہ اسے قید کر دو جیل میں ڈال دو میں جب سفر سے واپس آؤں تو پھر فیصلہ کریں گے وہ جب واپس لوٹا یا اسی دن جب واپس آیا تو اس کا اس کیا اب چھوڑ دو اسے تو اس غریب شخص نے اس کانے شخص نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت جان کی امان ما کا نہ جرمی البستنی لجلی میرا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے جیل میں ڈالا بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے تم جیسے لوگ یہ منہوس ہیں تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان کہ آپ نے جب مجھے دیکھا تو آپ کا دن کیسے گزرا تو بادشاہ نے کہا بڑا اچھا گزرا تو اس غریب شخص نے کہا کہ میں جب اپنے گھر سے نکلا تو میری پہلی ملاقات آپ سے ہوئی اور میں نے اپنے دن میں سوائے تکلیف کے اور قید میں اور جیل میں ڈلنے کے میں نے تو کچھ نہیں دیکھا کہ آپ کا دن اچھا گزرا لیکن میرا دل دن جو ہے وہ اسی طرح تکلیف میں اور مصیبت میں گزرا تو اب آپ بتائیں کہ ہم دونوں میں سے منحوس کون ہے یعنی آپ کا دن تو اچھا گزرا اور میرا دن مصیبت سے بھرا ہوا گزرا تو اب آپ فیصلہ کرے کہ ہم میں سے منحوس کون ہے تو یہ کسی نے دو عیدوں کے درمیان کہ دو عیدوں کے درمیان نکاح کرنا اور شادی کرنا یہ نحوست ہے تو کسی نے سفر کے مہینے کو منحوس بنایا ہے حالانکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح جو ہے وہ بھی دو عیدوں کے درمیان شوال کے مہینے میں ہوا ہے اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ایک شاعر کہتا ہے کہ تخبر تن زیاد زیادن لکھ بے رہو وما فیحا خبیرو کہ ایک شخص نے کہ ایک وہ ایک ٹڈی جو ہے وہ اس پر بیٹھی ہوئی تھی تو ایک ٹڈی سے اس کو ہم پشتوں میں ملخ کہتے ہیں ایک ٹڈی سے اس نے بتفالی اور بد لی تخب رتو رتن فی ہا زیادن بے رہو وما فی خبیرو اس سے وہ خبر حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس میں کوئی خبر دینے والا نہیں یہ اقام کا ان لکمانب نا یہ اشار لہو بے حکمتی ہی جو لوگ اسی طرح یہ بدشگونی اور بدفالی کی بنیاد پہ کام سے رک جاتے ہیں تو ایسے رکتے ہیں گویا کے لقمان حکیم کے مشورے پہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہے یہ تالم ان لاتر اللہ یہ جو بچگونی اور بدفالی ہے یہ کوئی چیز نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے ہلاکت کے بلا شی انبادی وبا کثیرو اتفاقی باتیں ہیں کسی کے سامنے گدا آ جائے گا تو کسی کے سامنے کوئی شخص آ جائے گا تو کسی کے سامنے کتا آ جائے گا اور کسی کے سامنے کوئی اور چیز آ جائے گی اور یہ اتفاقی باتیں ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہیں یہ باطل باتیں ہیں تو انہوں نے بھی ان پیغمبروں سے کہا تھا ان نا تر بکم بے شک نہوست پڑی ہے ہم پر تمہاری وجہ سے لم تنت ہو اگر تم نہیں رکے ان باتوں سے لنر تو ہم ضرور سنسار کر دیں گے تمہیں اور ہم تمہیں ضرور رجم کر دیں گے یہ کی یہ حضرت شعیب کو بھی دی گئی تھی قوم کی طرف سے وَلَوْ لَا رَحْتُكَ حُود آیت نمبر اکیانوے میں ابراہیم کے باپ نے ابراہیم کو بھی یہ دمکی دی تھی لم تنت ہی ارجمن سورہ مریم آیت نمبر چھیالیس اور قرآن میں جگہ جگہ حق پرستوں کو یہ دھمکیاں یہ دی گئی ہیں منع نہ ہوئے تو ہم ضرور رجم کر دیں گے تمہیں عذاب علیم اور ضرور پہنچے گی تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا کہ قالو تو انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا مطلب یعنی تمہاری نحوست کا سبب یہ تمہارا نہ ماننا ہے تمہارا یہ شرک کرنا ہے تمہارا انکار کرنا ہے ہماری وجہ سے یہ نحوست نہیں بلکہ تمہارے انکار کی وجہ سے نحوسط تم لوگوں پر آن پڑی ہے یہ این ذکر تم یہ آئے جب تمہیں نصیحت دی جائے تو تم لوگ ہمیں منہوس سمجھو گے ہم نے کیا کیا ہم نے تو زیادہ سے زیادہ تمہیں نصیحت کی ہے اور تم ہو کے بدلے میں ہمیں منحوس سمجھ رہے ہو یہ این ذکر تم تر تم بنا مفسرین ذکر کرتے ہیں یہ کیا ہم نے کیا جب تمہیں نصیحت کی گئی تو تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو نہیں نہیں بلکہ ہم منحوس نہیں ہیں بل ان تم قوم مصرفون بلکہ ہو تم ایسی قوم مصرفون حد سے تجاوز کرنے والے خود اصراف کرتے ہو حد سے نکلنے والے ہو اور تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو یہ پیغمبر راستے میں آ رہے تھے اور لوگوں کو دعوت حق دے رہے تھے تو ایک غریب شخص کو اسے بھی دعوت دی ہے اس نے وہ بات مان لی ان کی دعوت توحید وہ تسلیم کر لی جب اسے پتا چلا کہ یہ پیغمبر یہ اس بستی والوں کو وہ حق بیان کرنے وہ آئے ہیں اور لوگوں نے پتھر اٹھائے ہیں اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے تو وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اپنے ان اساتذہ سے کہہ رہا ہے کہ اساتذہ کہ آپ لوگ ایک جانب کو ہو جائیں اور میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں اور یہ ایک تگڑے شاگرد کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ یہ اپنے استاد کا مشن وہ لوگوں کو پہنچاتا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھتا وجا امین اکسل مدینت رجولن اور آیا من اقسل مدینتی شہر کے کنارے سے بستی کے کنارے سے اقسا یعنی دور کے کنارے سے اور عموماً غریب لوگ وہ شہر اور بستی سے ایک کنارے پہ ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں وہ جا امنتی اور آیا بستی کے کنارے سے بستی کی دوری سے رجولن ایک شخص اور قرآن نے اسے رجل کہا ہے مرد تھا مرد یس دوڑتا ہوا یس یہ حال ہے اس رجلن سے توڑتا ہوا وہ آیا رجلن کی سفت ہے یا استحال ہے یہ قالت تو اس نے کہا اور یہاں پہ حکبرستوں کی نشانیاں یہ ذکر کی جاتی ہے کہ تم نے اگر حق کو معلوم کرنا ہے حق کی تابے کرنی ہے تو ایک حقبرس میں کیا صفات ہونی چاہیے پہلی صفت یہ قالت تو اس نے کہا یا قوم اے میری قوم اتبی المرسلین تابداری کرو المرسلین ان بھیجے ہوئے پیغمبروں کی یعنی اس کی بات مانو کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اپنی بات نہیں کر رہا وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں اسی لیے جن لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑی ہیں باتیں بنائی ہیں یا وہ تمہیں اللہ کی بات قرآن نہیں بیان کر رہا یا سنت رسول بیان نہیں کر رہا یاد رکھو اس سے ایک سائیڈ پر ہو جاؤ اتبی المرسلین جو قرآن کی بات کر رہا ہو اللہ کی کتاب تمہیں سمجھا رہا ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت تمہیں سمجھا رہا ہو اس کی تابے داری کرو تو کیا یہیں پہ بات کافی ہے نہیں بلکہ آگے اتبیع مل لا الکم اجرن بہت سارے لوگ وہ یہی دعوی کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت بیان کرتے ہیں لیکن اس دوسری صفت میں اور دوسری نشانی میں وہ پھنس جاتے ہیں اتبعو من لایس القم اجرن تابداری کرو پیروی کرو ان کی لایس الوکم اجرن کہ جو نہیں مانگتے تم سے اجرن کوئی عوض کوئی بدلہ یعنی ان کا کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے اگر تمہاری جیب پر نظر ہو تو یاد رکھو چندے کے نام پہ زکات کے نام پہ تعویز کے نام پہ اور کبھی اس نے تمہارے لیے کوئی ایک دام رکھا ہے تو کبھی دوسرا دام رکھا ہے اور کبھی ایک نام سے تم سے مال بٹور رہا ہے اور کبھی دوسرے نام سے مال بٹور رہا ہے جو شخص تمہیں اللہ کی کتاب یہ بغیر پیسوں کے اور بغیر تنخواہ کے تمہیں نہیں سکھاتا تو یاد رکھو صاحب یاسین کے مطابق وہ حق پرس نہیں ہے حق پرس وہ ہے کہ جو تم سے جو, جو اخلاص کی بنیاد پہ کام کر رہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے اتبعو مل لا عمل اجرن پیروی کرو ان کی کہ جو نہیں مانگتے تم سے اجرن کوئی عوض کوئی بدلہ اور تیسری صفت وہتدون اور وہ ہے ہدایت یافتہ یعنی جو بات کر رہے ہیں ان بات پر ان کا خود عمل ہے اپنی بات پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جو بات کہتا ہے اسے مانو لیکن جو عمل کرتا ہے اسے نہ مانو یہ تو منافقت ہے جس مولوی کا عمل اس کے اپنے قول کے مطابق نہ ہو تو یاد رکھی یہ تو منافقت ہے صاحب یاسین کہتا ہے وہم محتدون اور وہ ہیں ہدایت یافتہ اور وہ ہیں اپنی بات پر ڈٹے ہوئے یعنی اپنی بات پر عمل کرنے والے ہیں یہ تین صفات یہ اب دعوت کس چیز کی دینی ہے تو صاحب یاسین جو اہم مسئلہ ہے توحید کا وہ بیان کر رہا ہے اور کیا ہے میرے لیے کہ میں عبادت نہ کروں الی اس ذات کی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ اس پر دلیل عقلی بھی ہے عبادت اس ذات کی, کی جانی چاہیے کہ جو تمہارا خالق ہے کہ ایک تھوڑی دیر کا مسلمان ہے حق پرس ہے لیکن بات دل میں اتر چکی ہے اور اس کی تقریر دیکھو وہ الحم اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور اپنی طرف نسبت کر رہا ہے ایسا نہیں کہتا کہ وہ مالکم لاتا ابدون اللہ فتح بلکہ مبلغ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ کیا ہے میرے لیے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے جو میرا خالق ہے تو میں اس کو کیوں نہ پوجوں اس کی عبادت کیوں نہ کروں وہ الہ ترجعون اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اس بات آخرت بھی اب رد شرک آت آج من مندون ہی آلیہ کیا میں بناؤں مندون ہی اس کے بغیر ہتن دیگر مددگاروں کو رحمان و بے کہ اگر ارادہ کرے مجھ پر مہروبان ذات بے کسی تکلیف کا اور رحمان کہہ رہا ہے کہ مہروبان ذات تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن یہ تکلیف یہ میرے اپنے کردار کی وجہ سے مجھے پہنچے گی یہ اگر ارادہ کرے مجھ پر مہروبان ذات کسی تکلیف کا لاطغ شفا تم شی آ تو کوئی فائدہ نہ دے آنی مجھے شفا آ تو ہم ان کی سفارش شعی ان کوئی چیز ان کی سفارش میرے کوئی کام نہ آئے ولاقون اور نہ ہی مجھے چھڑائیں اللہ کے عذاب سے یعنی ان لوگوں میں یہ دونوں عقیدے تھے ایک عقیدہ کہ یہ اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں اور دوسرا عقیدہ کہ یہ سفارش کرتے ہیں یعنی مطلب یہ دعا کر سکتے ہیں اور دوسرا عقیدہ یہ مجھے چھڑا سکتے ہیں نہ تو یہ دعا کر سکتے ہیں فریاد کر سکتے ہیں اور نہ ہی مجھے چھوڑا سکتے ہیں انی بے شک میں ازن اس وقت جب میں ان کو مددگار بناؤں گا اور میں ان سے سفارش کی توقع کروں گا اور ان سے چھوڑانے کی توقع کروں گا اگر میرا بھی یہی عقیدہ ہو یہ ادن میں یہ پورا مانا پڑا ہے انی ازن بے شک میں اس وقت اگر میرا بھی یہی عقیدہ ہو لفی دلال مبین تو میں تو سری گمراہی میں ہوں گا فتوا لگایا ہے فتوا انی آمن تو بے رب کم بے رب میں مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو ان پیغمبروں کی طرف خطاب ہے کہ اے میرے اساتذہ انی آمن تو بے رب کم بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر فسمعون تو سنو میری بات یعنی مطلب یہ کہ میری بات سن لیں اور میرے حق میں کل اللہ کے دربار میں گواہی دیں کہ میں نے دل سے تم لوگوں کی بات مانی ہے اور یا یہ قوم سے مخاطب ہیں انی آمن تو بے رب فسمعون بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر یعنی تم لوگ جس رب کو مانتے ہو کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے تو مانے میری بات یعنی اللہ کی توحید کو مانے لوگوں نے تو تیار پتھر اٹھائے تھے پیغمبروں کے خلاف لیکن جب ان کی اس کی یہ تقریر سنی تو مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان پر پتھر کی بارش کی کیونکہ وہ تو کہتے ہیں لم تنر جمن اگر منع نہیں ہوئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور ویسے بھی وہ غصے سے لبریز تھے اور اس پر پتھروں کی بارش کی اور آنن فانن اسے شہید کر دیا حتی کہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ انہیں پاؤں تلے روند ڈالا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے وہ ہو گئے قیلا تو کہا گیا ادخل الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں حالانکہ ان کا بدن وہ تو ذرہ ذرہ ہوا ہے جنت میں کون سی چیز داخل ہوئی ہے اس کی روح داخل ہوئی ہے اور یہ اس کی شہادت یہ قرآن سے ثابت ہے ایسا شہید ہے ایسا ولی ہے کہ اس کی شہادت یہ قرآن سے ثابت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ شہید اپنے قبر میں زندہ ہے دنیاوی حیات کی طرح یہاں پہ اس شہید کے بارے میں کیا کہیں گے یاد رکھیں یہ حیات برزخی ہے جو پیغمبروں کو اعلیٰ طور پہ حاصل ہے شہداء کو پھر ان سے کم تر اور حتیٰ کہ ہر ایمان والے کو یہ حیات حاصل ہے اور حتیٰ کہ کافر کو بھی یہ برزخی حیات حاصل ہے ہاں بدن کے ساتھ اس کا تعلق وہ ضرور ہوتا ہے لیکن قبر میں دنیاوی حیات نہیں ہے اسی لیے مفسرین کہ اس آیت کو بھی عذاب قبر کی عذاب قبر کی, عذاب قبر کی اصل میں یہ ایک اصطلاح ہے کہ اگرچہ یہاں پہ یہ تو یہ شہید ہے اور قبر میں عذاب تکلیف بھی ہوتی ہے اور قبر میں نعمتیں اور راحتیں بھی ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ آیات یہ بتا چکا ہوں قرآن مجید میں بہت سی آیات کم از کم اٹھارہ آیات ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اٹھارہ آیات یہ قبر کی زندگی پر دلالت کرتی ہیں سورہ بقرہ ایک سو چون سور عالمران ایک سو سورہ انعام آیت نمبر تریانوے سورہ انفال آیت نمبر پچاس اکیاون سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو ایک سورہ ابراہیم آیت نمبر ستائیس سورہ حجر آیت نمبر چوہتر سورہ نحل آیت نمبر اٹھائیس انتیس اور آیت نمبر بتیس سورہ توحہ آیت نمبر ایک سو چوبیس سورہ مومنون آیت نمبر ننانوے سو سورہ الفلامیم اسجدہ آیت نمبر اکیس سورہ یاسین یہ والی آیت سورہ حامیم مومن آیت نمبر پینتالیس چھیالیس سورہ حامیم اسجدہ آیت نمبر تیس سورہ واقعہ یہ آیت نمبر تریاسی چورانوے سورہ تور آیت نمبر سینتالیس سورہ نوح آیت نمبر پچیس سورہ بروج آیت نمبر دس اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جو قبر کی زندگی پر یہ دلالت کرتے ہیں قیلد خل جنا تو کہا گیا اور یہ کہا گیا اللہ کی طرف سے کہا گیا فرشتوں کی طرف سے کہا گیا قیلا تو کہا گیا ادخل الجنہ داخل ہو جا جنت میں سورہ بکرایت نمبر ایک سو کہا تھا اور یہ ترتیب یاد رکھیں ایک سو چون میں کہا تھا ولاقول سبیل اللہ اموات بل اہ ان شہیدوں کو آبس مردہ نہ کہو بلکہ یعنی بیکار مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں تو کہاں پہ زندہ ہیں تو سورہ عال عمران میں یہ آیت نمبر ایک سو انتر میں اس کی وضاحت کی تھی بل احا ان رب بھیم بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس آیت میں اندربیم کی وضاحت ہے کہ اندربیم اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے تو یہ کہاں پہ قرآن سے یہ شہید کی یہ مثال ہے اد خلل داخل ہو جا جنت میں اللہ کے ہاں وہ جنت میں وہ زندہ ہیں قیل خلل جنا تو کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں لا تو کہا اس نے یا لئی تلمون واہ پرستوں کی اکبرستوں کا کیا ہی شان ہے ان کی کیا ہی شان ہے زندگی میں بھی ان کے خیر خواہ اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کے کتنے خیر خواہ ہیں قوم پر وہ افسوس کر رہے ہیں ان کے بارے میں تمنا اور آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میری قوم توحید کی قدر و قیمت کو جانتی کہ میرے رب نے مجھے اس وجہ سے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں سے بنا کرامت والوں میں سے بنا دیا کالا تو کہا اس نے یا لے کاش قومی میری قوم یا کہ وہ جانتی بے ماں کہ اس حق کی حقیقت کو اس مسئلے کی حقیقت کو اس مسئلے کی مٹھاس کو توحید کی اس مٹھاس کو وہ جانتی غفر علی ربی کے بخشا مجھے میرے رب نے کاش کے وہ اس کی قدر و قیمت کو جانتی میری قوم وجالنی منل مکرمین اور بنایا مجھے میرے رب نے منل کرامت والوں میں سے کرامت کسے کہتے ہیں بعض لوگ ہم پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ یہ کرامت نہیں مانتے کرامت تم جانتے ہو کہ کرامت کہتے کسے کے کہ؟ اگر کرامت تم اسے کہتے ہو جیسے مشرقین نے یہ بات پھیلائی ہے کہ فلاں جگہ پر کرین وہ بابا کی قبر کو اور وہ کرین بابا کی قبر کو وہ اکھاڑ نہیں سکتا تھا یہ کرامت نہیں ہے کرامت کیا ہے ایک شہید کو جنت میں داخل کرنا کرامت کیا ہے مسلے توحید پر ڈٹ جانا اسی لیے حضرت مجدد کہتے ہیں اور صوفیاء کہتے ہیں ال استقامت فوقل دین پر ڈٹ جانا یہ کرامت سے اوپر کا درجہ ہے و جالنی مکرمین کرامت اگر تم اسے کہتے ہو کہ وہ شہید نہیں ہوگا اس کا بدن ذرہ ذرہ نہیں ہوگا تو اس کا بدن تو ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے لیکن کرامت یہ ہے کہ موت کے بعد وہ اسے اللہ جنت میں داخل کر دی یہ کرامت ہے یہ جو خود ساختہ کرامات لوگ بیان کرتے ہیں وہ تو خدائی کے کام ہیں وما ارسل وما انزلنا اعلی قومی ہی ممبادی منجن من دن حضرت قطع کہتے ہیں کہ اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ہمیشہ مومن ایمان والا یہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے ایمان والے کو تم دھوکہ دینے والا نہیں پاؤ گے صاحب یاسین جب اس نے یہ اللہ کی طرف سے یہ اعزاز دیکھا یہ کرامت دیکھی اور وہ کہتا ہے یا لئی تقومی علمون بما غفر علی ربی و من مکرمین تو وہ یہ آرزو کر رہا ہے کہ کاش کی اس کی یہ قوم یہ اس اعزاز کو جانتی ہوتی کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے اور اللہ نے مجھے کن نعمتوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے تو کاش وہ اس مسئلے کو نہ ٹکراتے اسی لیے مومن زندگی میں بھی لوگوں کا خیرخواہ ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی وہ لوگوں کا خیرخوا ہوتا ہے وہ مانزل نہ آلہ قومی ہی ممباد ہی منجن اور ہم نے نہیں اتارا علا قوم ہی اس کی قوم پر من بعد ہی اس کی شہادت کے بعد من کوئی لشکر ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں بھیجا من سمائے آسمان سے وما ماکن نامزلین اور نہیں تھے ہم اتارنے والے یعنی ہم نے ان کی ہلاکت کا جب فیصلہ کیا تو ہم نے کسی فرشتوں کے لشکر کو نہیں بھیجا بلکہ کیا تھا ان کانت اللہ سے نہیں تھی مگر وہ چیخ ایک ایک چیخ ان پر ماری گئی فضا ہم خامدون تو پس اچانک تھے وہ بجنے والے راک کا ڈھیر ہو گئے خامدون خمت کہ راک پر آگ پر پانی ڈالا جائے اور پھر اس سے وہ داں نکلے اور وہ راک کا ڈھیر ہو جائے فام خامدون بس اچانک تھے وہ بجنے والے راک کا ڈھیر تھے یا حسرتن ہائے افسوس بندوں پر ما ان بھی اون کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر تھے وہ اس کا مذاق اڑانے والے ٹھٹھا کرنے والے یہ علم یرو تخویف دنیاوی یہ علم یرو آیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کم اہلکنا نہ قبل ہم من القرونی کہ کتنی ہلاک کی ہے ہم نے ان سے پہلے من القرون قومیں یہ انجون کہ وہ ان کی طرف واپس لوٹ نہیں سکتے جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا تو وہ دوبارہ وہ لوٹ نہیں سکتا ترمزی میں ایک روایت آتی ہے عبداللہ اللہ ایک صحابی ہے وہ شہید ہوا ہے اور جابر اس کا بیٹا ہے جابر ابن عبداللہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں, میں نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا اور میں بڑا غمزدہ تھا اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے ملاقات کی مجھ سے ملے اور مجھے کہا کہ جابر کیوں اتنا سر نیچے کیے کیوں اتنا پریشان ہو تو اس نے کہا میں نے کہا اللہ کے رسول میرے باپ شہید ہو گئے اور انہوں نے ایک تو کنبا چھوڑا ہے اور دوسرا ان کے ذمہ قرض بھی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ خوشخبری نہ سناؤں کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے جابر نے کہا کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر ضرور مجھے بتائیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جس کے ساتھ بھی بات کی ہے تو پردے سے پرے بات کی ہے لیکن جابر کے ساتھ فکل مہو آمنے نے سامنے بات کی ہے جابر کے ساتھ بالکل آمنے سامنے بات کی ہے اور یہ عبداللہ اللہ کے ساتھ جابر تو اس کا بیٹا ہے تمہارے باپ عبداللہ اللہ کے ساتھ اللہ نے بالکل رو برو بات کی ہے اور اس سے کہا کہ میرے بندے مانگ کیا, کیا میں تمہیں تو عبداللہ نے کہا اے میرے رب تحیینی مجھے دوبارہ زندہ کر فخلفی کھا تا تاکہ میں تمہاری راہ میں دوبارہ قتل اور شہید کیا جاؤں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا عبداللہ سے قد سبق لا يرجعون میری طرف سے یہ فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا آیا وہ دوبارہ نہیں لوٹ سکتا قرآن بھی یہاں پہ کہتا ہے انہم الیہم لا سورہ انبیاء آت نمبر پچانوے میں بھی گزرا تھا وہ حرام کرا ان لا کلا جمی الدین محضرون اور نہیں ہے وہ ان اور نہیں ہے کوئی بھی لما جمی الدینہ مگر سارے ہمارے پاس محضرون وہ حاضر کیے جائیں گے یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے ان بمانے نافیا اور لما بمانے اللہ کے اور نہیں ہے کوئی بھی ان میں سے مگر وہ سب کے سب ہمارے پاس محضرون وہ حاضر کیے جائیں گے کوئی بھی وہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا بلکہ سارے میرے پاس آئیں گے اور سب میرے پاس وہ حاضر کیے جائیں گے تو یہاں پہ یہ واقعہ یہ ختم ہوا ودربل مثلاً قریطے اور بیان کرو انہیں مثال ان بستی والوں کی جب آئی جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے پیغمبر جب بھیجا ہم نے ان کی طرف دو پیغمبروں کو تو جٹھلایا انہوں نے انہیں ان پیغمبروں کو تو ہم نے مضبوط کیا ہم نے تائید کی ان دو پیغمبروں کی تیسرے کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں قوم نے کہا نہیں ہو تم مگر بندے ہماری طرح اور نہیں بھیجی مہربان ذات نے کوئی چیز بھی کوئی حق بھی نہیں ہو تم مگر جھوٹے جھوٹ بولنے والے تو پیغمبروں نے کہا رب ہمارا جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے اور نہیں ہے ہم پر کوئی ذمہ داری مگر پہنچانا واضح تو انہوں نے کہا کہ بے شک نحوست پڑی ہم پر تمہاری وجہ سے کہ اگر تم منع نہ ہوئے ان باتوں سے تو ہم تمہیں رجم کر دیں, گے، سنگسار کر دیں گے اور ضرور پہنچے گی ہمیں اور ضرور پہنچے گی تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا تو پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست وہ تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے اپنے امال کی وجہ سے ہے یہ آیا جب تمہیں نصیحت کی گئی تو تم لوگ ہمیں منحوس سمجھتے ہو بلکہ ہو تم ایسے لوگ مصرفون حد سے نکلنے والے اور آیا بستی کے کنارے سے رجولن ایک مرد ایک شخص یسعہ دوڑتا ہوا تو اس نے کہا اے میری قوم تابیداری کرو ان بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تابداری کرو اس کی کہ جو نہیں مانگتے تم سے اجرن کوئی عوض کوئی مزدوری اور وہ ہے ہدایت یافتہ اور وہ ہیں حق پر ڈٹے ہوئے اور کیا ہے میرے لیے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے کیا میں بناؤں اللہ کے بغیر اعلی حتن مددگاروں کو کہ اگر ارادہ کرے مجھ پر مہربان ذات بے دور کسی تکلیف کا تو وہ فائدہ نہیں دے سکتے مجھے تو فائدہ نہیں دے سکتے مجھے ان کی سفارش ہے کوئی چیز بھی اور نہ ہی مجھے چھڑا سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے انی اذن بے شک میں اس وقت اگر میرا بھی یہ عقیدہ ہو تمہاری طرح تو اس وقت میں سری گمراہی میں ہوں رب بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر اے اساتذہ یا اے قوم فسمع تو میری بات سنو قیلہ تو کہا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے قیلہ تو کہا گیا ادخل الجنہ داخل ہو جا جنت میں قالت اس نے کہا اے کاش میری قوم یا کہ وہ جانتی ہوتی بے ماں اس توحید کی قدر و قیمت کو غفر علی ربی کہ بخش دیا مجھے میرے رب نے اس کی وجہ سے اور بنایا مجھے من المکر عزت والوں میں سے اور ہم نے نہیں بھیجا علا قومی اس کی قوم پر ہی اس کی شہادت کے بعد من جن دن کوئی لشکر آسمان سے اور نہیں تھے اور نہیں تھے ہم یہ اتارنے والے انکانت اللہ سے نہیں تھی مگر وہ چیخ ایک بس اچانک تھے وہ بجنے والے راک کا ڈھیر بننے والے ہائے افسوس بندوں پر مایاتی ہم ان کے نہیں آیا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر تھے وہ اس کا مذاق اڑانے والے جی آئے انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہلاک کیے ہیں ہم نے ان سے پہلے من القرونی قوموں کو بستیوں کو کہ بے شک وہ ان کی طرف لائے نہیں لوٹیں گے لوٹ نہیں سکتے اور نہیں ہے کوئی بھی ان میں سے مگر وہ سب کے سب لدینا ہمارے پاس محضرون وہ حاضر کیے جائیں گے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین